باب نمبر باسٹھ بعض مصطلحات تصوف یعنی اصطلاحات تصوف کی توضیح و تشریح حضرت جابرادیلان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تقوی اور پرہیزگاری کی کانیں ہیں جن کے ذریعے تم اپنے علم میں اضافہ کرتے ہو اس علم کا جس کو تم نہیں جانتے اور تم کو بھی آگاہی ہو جاتی ہے کہ تمہارے علم میں کتنی کمی ہے اور کس قدر کمی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے جو علم انسان میں پرہیزگاری پیدا نہ کر سکے اس سے بہت کم فائدہ اٹھایا جاتا ہے مشایخ صوفیہ کا علم مشایخ صوفیہ رحم اللہ اسی بنا پر تقوی کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں اور محض اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اپنی پرہیزگاری اور تقوا کی بنا پر جو کچھ علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمل خیر کی بدولت باطنی علوم کے ان عجائب و غرائب دقیق نکات و اشارات سے مطلع کرتا ہے جسے وہ آگاہ نہ تھے ان دقیق نقات و ارش اشارات سے آگاہی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید سے غرائب علوم اور عجیب و غریب رازوں کو اخذ کر لیتے ہیں اس کی بدولت علم باطنی میں ان کے قدم جم جاتے ہیں یعنی لغزش کا اندیشہ نہیں رہتا شیخ ابو سعید الخراز رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلام لاہی کی فہم کی ابتدا یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس طرح علم فہم اور اخذ کرنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور فہم کی ابتدا سما اور مشاہدہ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان او لکھ ذکر لہو قلم شہید پارہ نمبر 26 بے شک ان میں اس شخص کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ توجہ سے حاضر ہو کر سنے شیخ ابو بکر واسطی رحمتہ نے کہا ہے علم میں راسخون اور ماہر وہ ہوتے ہیں جن کے ارواح غیب الغیب غیب اور سر و سر میں راسخ ہوں لیکن صورت میں اللہ تعالی ان کو جس قدر چاہتا ہے علم و معرفت عطا کرتا ہے فعار فہم میں اور اپنی آیات کے اقتضا سے ان سے ان چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے جو غیر سے نہیں طلب فرماتا اس طرح یہ حضرات اپنے فہم اور اپنی بصیرت کے ساتھ بہر علم میں غتازن ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں اس وقت ان کو ہر حرف اور آیت کے نیچے فہم و بصیرت کا پوشیدہ خزانہ نظر آتا ہے جس سے یہ حضرات موتی اور جواہر نکال لاتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو تمام تر حکمت ہوتی ہے علم اللہ کا راز ہے حضرت ابو رضی اللہ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے اس سے علمائے ربانی کے سوا اور کوئی واقف نہیں ہوتا جب یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے تو اس سے مغرور انسانوں کے سوا کوئی اور انکار نہیں کرتا شیخ کرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم باطنی اللہ کے اسرار ہیں جنہیں وہ اپنے اولیاء معتبرین اور بندگان خاص کو بغیر سماعت اور تعلیم کے عطا فرما دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اور اس میں جو راز پنہا ہیں ان سے صرف ہی آگاہ ہیں شیخ ابو سعید الخراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں جس میں انہوں نے علوم و فنون عجیبہ و غریبہ کو محفوظ کر رکھا ہے ان خزانوں کا اظہار وہ ابدیت کی زبان سے کرتے ہیں اور ان کا اظہار ان کی عبارت ہوتی ہے یہ وہ علم ہے جس سے عوام بے بہرا ہیں مذکورہ بالا قول میں لسان ابدیا اور عبارت ازلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں فقول بلسین البدیا و ابارتل بینتقن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے اللہ تعالی نے کہلوایا ہے بی یعنی وہ مجھ سے کلام اہم کلام ہوتا ہے یہی وہ علم لدنی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے حضرت خزر علیہ السلام کے واقع میں اس طرح کیا ہے آتی علم علم ہو مل دن علم پارہ نمبر پندرہ ان کو یہ علم اپنی رحمت سے ہم نے عطا کیا ہے اور ان کو اپنی طرف سے علم سکھایا ہے مشایخ کرام کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے واردات احوال اور وجدانیات کو ایک دوسرے کو سمجھانے اور ظاہر کرنے کے لیے بہت سے کلمات اور اشارات یعنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان متعد اصطلاحات میں سے ایک مخصوص کلمہ یا اصطلاح جمع و تفرقہ ہے جمع اور تفرقہ کیا ہے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جمع و تفرقہ کی اصل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے شہد اللہ انہو لا الہ اللہ اول العلم پارہ نمبر تین سورہ عال عمران اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے پارہ نمبر تین سورہ عالع عمران یہ ارشاد ربانی جمع پر دلالت کرتا ہے اور تفرقہ یعنی فرق اس ارشاد پر مبنی ہے ولملاکت و العلم اور اس کے معبود ہونے پر فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں جمع کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یہ بطور جمع فرمایا وما عن ضلع علین اور جو کچھ اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا بطور تفرقہ ارشاد کیا گیا واضح رہے کہ اس اصطلاح میں اصل جمع ہے اور تفرقہ اس کی فرا ہے لیکن ہر وہ جمع جس میں تفرقہ موجود نہ ہو وہ زندقہ ہے اور وہ تفرقہ جو بغیر جمع ہو وہ تعطل اور بیکار ہے جمع اور تفرقہ کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القرب و بالوج جمع ہے وہ قیب البشریت تفرقہ ہے یعنی وجد کے ساتھ قریب ہونا جمع ہے اور بشریت میں غائب ہو جانا تفرقہ ہے بعض مشایخ نے یہ بھی فرمایا کہ جمع وہ نقطہ اتصال ہے جہاں صاحب دل سوائے حق اور کسی کا مشاہدہ نہیں کرتا اور اگر وہ غیر کا مشاہدہ کرے تو وہ جمع نہیں ہے اور تفرقہ یہ ہے کہ غیر حق کے ساتھ جس کا چاہے مشاہدہ کرے و تفرقۃ شہود شہود لمن جمع و تفرقہ کے سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے ان سب کا یہ حاصل ہے کہ جمع سے مراد خالص توحید ہے اور تفرقہ سے مراد علم و اقتصاب ہے لیکن جمع کے ساتھ تفرقہ ضرور ہوتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ عین جمع کی حالت میں ہے تو اس سے کہنے والے کی مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے باطن پر مراقبہ حق کا غلبہ ہے اس کے بعد اگر وہ اس حال سے واپس آ کر کسی کلام میں مصروف ہو جائیں تو یہ تفرقہ کہلاتا ہے, بس صحیح جمع تفرقہ کے ساتھ ہی ساتھ ہے اسی طرح تفرقہ بھی جمع ہی کے ساتھ درست اور صحیح ہوتا ہے ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ جمع اللہ کا علم ہے اور تفرقہ اللہ کے حکم کے مطابق کا علم ہے بس یہ دونوں ضروری ہیں یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے شیخ مزین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بعینا اللہ کے ساتھ فنا ہو جانا جمع ہے الجم آئین الفنا باللہ اور عبودیت اور بندگی تفرقہ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں وہ لوگ غلطی پر ہیں جو عین الجمع سے مراد یہ لیتے ہیں اور اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ خالص توحید میں رہ کر اقتصاب کو معطل کر دیتا ہے یہ زندقہ ہے جمع روح کی مانند ہے اور تفرقہ قالب کی طرح ہے جب تک یہ روح و جسم کی ترکیب باقی ہے اس وقت تک جمع و تفرقہ باقی ہے شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہاری نظر اپنے نفس کی طرف توجہ کرے تو یہ تفرقہ ہے اور جب رب کی طرف متوجہ ہو تو یہ جمع ہے اور اگر تم قائم بالغیر رہو تو تم فنا میں ہو تو یہ حال نہ جمع ہے اور نہ تفرقہ ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر ذات سے تعلق ہے تو جمع ہے اور اگر صفات سے تعلق ہے تو تفرقہ ہے اور کبھی جمع و تفرقہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر اعمال کی طرف توجہ ہو اور نفس کے لیے کسب ثابت ہو تو وہ تفرقہ ہے اور اگر اشیاء کا تعلق خدا سے قائم ہو تو وہ جمع ہے بہرحال اس سلسلے میں تمام اقوال کا خلاصہ یا ماحصل یہ ہے کہ کون یعنی کائنات بائی سے تفرقہ ہے اور اور مکون یعنی خالق کائنات مجب جمع ہے بس جو خالق کے لیے ہو گیا وہ حالت جمع ہے اور جو کائنات کا ہو گیا وہ تفرقہ میں ہے یعنی توحید جمع کا نام ہے اور بندگی تفرقہ کا بس جو شخص اپنے قصب و عمل پر نظر رکھتے ہوئے بندگی پر قائم ہو تو تفرقہ میں ہے اور اگر یاد الہی میں مستغرق ہو جائے تو یہ جمع ہے اگر ذات الہی میں بالکل فنا ہو جائے تو یہ جمع الجمع ہے ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشاہدۂ افعال تفرقہ ہے اور مشاہدۂ صفات جمع اور مشاہدۂ ذات جمع الجمع ہے کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کے وقت موسا علیہ السلام کس حال میں تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے وجود ظاہری کو فنا کر دیا تھا اور موسیٰ سے موسی کو کوئی خبر نہیں ملی یعنی ان کا اپنے وجود ظاہری کا ہوش نہیں تھا پر جب انہوں نے کلام شروع کیا تو اس دن مک... تو اس دم مکلم اور مکلم دونوں ایک ہو گئے یعنی کلام سننے والا کلام کرنے والا دونوں ایک ہو گئے اگر یہ حالت نہ ہوتی تو موسا علیہ السلام میں یہ تاب و توان پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ خطاب الہی کے بار کو برداشت کریں اب پھر اس کا جواب دیں اگر یہ قوت اور تاب و توانائی نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالی کا کلام سن ہی نہیں سکتے تھے اللہ تعالی نے اس قوت سما کے ساتھ قوت جواب بھی ان کو عطا فرما دی تھی اگر یہ قوت عطا نہ ہوتی تو ان میں قدرت سماعت بھی نہ ہوتی اس جواب کے بعد ان بزرگ نے یہ اشعار پڑھے و بدا لہ من بد مندمل الحوا برقہ تولق موہنا لمع بیشیت اردا و دونا سبل لذري متمنى اركانا فيدل ينذر كيف لاها فلم يطق نظرا اليه ورده اشجانا فالنار ما اشتملت عليه دلوه والماء ما سماءت به اجقانا زخم ہائے عشق جب کہ ہو گئے سب مندمل نصف شب تھی برق کی ہونے لگی تابانیاں گو بظاہر دیکھنے میں گو چادر تھی وہ اس کے پا لینے میں حائل تھیں بہت دشواریاں برق کی چشمکش کے لائق تاب نظارہ نہ تھی پھر وہی غم تھے وہی ناکامیاں محرومیاں شولہ زن ناکامیوں سے عشق کی آتش ہوئی بہ چلیں مزگان غم سے آنسوؤں کی نالیاں تجلی و استطار تجلی و استطار کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے تجلی و استطار کا مقصد ہے تعدیب تہذیب اور تجویب یعنی ادب سکھانا آراستہ کرنا اور سوز و گداس پیدا کرنا یعنی تعدیب تو اصلاح عوام کے لیے ہے اور اس کا تعلق استطار سے ہے تہذیب یعنی تزکیا نفس خواص کے لیے مخصوص ہے یہ تجلی ہے اور تزویب یعنی سوز و گداس اولیا کرام کے لیے ہے اور یہ مشاہدہ ہے استطار تجلی کے بارے میں مشائق کبار کی جو تصریحات اور ان کے اقوال ہیں وہ تمام کے تمام صفات نفس اور اس کے ظہور سے متعلق ہیں یعنی صفات نفس صفات قلب کے زور سے غائب ہو جائیں تو یہ استطار ہے اور تجلی کی کئی صورتیں اور طریق ہیں تجلی بطریق افعال تجلی بطریق صفات اور تجلی بطریق ذات اللہ تعالیٰ نے اپنے خواص بندوں کے لیے مقام استطار کو باقی رکھا ہے کہ ان کے لیے مجبے رحمت ہو اور ان کے سوا دوسروں کے لیے بھی خواص کے لیے تو اس کا فائدہ یا رحمت یہ ہے کہ کے ذریعے اپنے نفوس کی بہتری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے اس اعتبار سے کہ اگر استطار کا یہ مقام نہ ہوتا تو عوام اس سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے اب بصورت دیگر وہ جب جماع الجما کے مقام پر رہتے اور اللہ واحد القہار کی حضوری میں حاضر رہتے علامات تجلی الٰہی ایک بزرگ کا قول ہے کہ اسرار کے لیے تجلی الٰہی کی علامت یہ ہے کہ وہ اسرار ایسے نہ ہوں جن کی تعبیر ہو سکے یا جو سمجھ میں آ سکیں یعنی فہم ان کا احاطہ کر سکے اس لیے کہ اگر اسرار ایسے ہوں جن کی تعبیر ہو سکے یا فہم میں آ سکیں تو ایسا شخص صاحب استدلال بن جائے گا ناظر یعنی اجلالِ الہی نہیں رہے گا تجلی کیا ہے ایک اور بزرگ پر فرماتے ہیں کہ تجلی یہ ہے کہ حجابات بشری تمام کے تمام اڑ جائیں لیکن اس طرح کہ وہ ذات حق کے رنگ میں نہ رنگ سکیں اور استطار یہ ہے کہ بشریت تمہارے اور شہود الغیب کے درمیان حائل رہے تجرید و تفرید تجرید و تفرید بھی ایک اصطلاح ہے تجرید سے مراد یہ ہے کہ بندہ حق اپنے افعال میں اغراض سے بے نیاز ہو جائے اس کے کسی فعل میں کوئی غرض نہ ہو نہ دنیاداری نہ اخروی بلکہ اس کو عظمت الٰی سے جو کشف حاصل ہو اس کو اپنی امکانی قوت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی عبودیت اور اطاط میں کام میں لائے تفرید تفرید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو نفسانی تحریک کا نتیجہ نہ سمجھے بلکہ ان کو اللہ تعالی کا احسان سمجھے تفرید میں تو غیر کی نفی ہوتی ہے لیکن تجرید میں اپنے نفس کی نفی کی جاتی ہے اور صاحب تجرید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے اور کسب سے اس کو غبت حاصل ہو جاتی ہے ذاتی ارادہ اور اختیار فنا ہو جاتا ہے وجز تواجد او وجود وجود وج سے ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتن انسانی پر وارد ہو خواہ اس کا نتیجہ فرحت ہو یا حزن ہو اس کے جذبے کے وارد ہونے سے بتن کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے اس کے اندر رجوع اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے گویا وجز ایک قسم کی فرحت ہے یہ شخص کو حاصل ہوتی ہے جس سے صفات نفس مغلوب ہیں اس کی نظریں اللہ تعالی کی طرف لگی ہیں یہ تو تھا وجد تواجد یہ ہے کہ ذکر اور فکر سے وجد کو حاصل کرنا کہ وجود یہ ہے کہ وجدان کی فضا میں نکل کر وجد کے دائرے کو وسیع کرنا کہ وجد وجدان کے ساتھ باقی نہیں رہتا یعنی جب مشاہدے کا عالم ہو عالم ہو تو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اسی طرح وجدان کے عالم میں وجد کی ضرورت باقی نہیں رہتی بس وجد ایک زوال پذیر حال ہے اور وجود پہاڑ کی طرح اٹل اور ثابت ہے جیسا کہ کہا گیا ہے قتقان یتربنی وجدی فق ادنی انویت الوجد من الوجدی موجود ولوج دترب منف الوجد رحم ولوج دی حضور الحق مفقود کبھی وہ دن تھے اپنے وجد سے مسرور ہوتا تھا کروں کیا وجد کا حاصل مجھے مقصود ہے اپنا راحت وجز سے اپنے مسرت تھی مجھے اس میں وجود حق ہوا جب وجز پھر مفقود ہے اپنا غلبہ وجد متواتر کا نام غلبہ ہے وجز برق کی طرح ظاہر ہو کر فنا ہو جاتا ہے لیکن غلبہ کی صورت میں برق تجلی متواتر نمودار ہوتی ہے اور اس وقت سالک کی قوت تمیز باقی نہیں رہتی وجز تو بہت جلد زائل ہو جاتا ہے لیکن غلبہ باقی رہتا ہے اور وہ اسرار کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے مسامرہ مسامرہ کا مطلب یہ ہے کہ ارواہ سرسر سرسر میں پوشیدہ طور پر مناجات اور مناگات یعنی ہم سرائی میں مصروف رہیں اور قلب کو اس کا صرف ایک لطیف ادراک ہو کیونکہ یہ پوشیدہ مناجات ایسی ہوتی ہے کہ روح اس سے بغیر قلب کے لذت یاب ہوتی ہے سکر و سہو سکر یعنی روحانی حال کے غلبے کا نام سکر ہے اور تہذیب اقوال و ترتیب افعال کی جانب سکر سے واپس آ جانے کا نام سہو ہے شیخ خفیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سکر وہ جوش و خروش قلب ہے جو ذکر محبوب کی معارضات کے مواقع پر پیدا ہوتا ہے جب محبوب حقیقی کا ذکر کیا جاتا ہے اس ذکر سے دل میں جو ش و خروش پیدا ہوتا ہے وہ سکر ہے شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجد کے مقامات چار ہیں پہلا ظہول دوسرا حیرت تیسرا سکر اور چوتھا سہو ان مراتب و مقامات کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کا حال سنے پھر وہ سمندر کے قریب جائے پھر وہ سمندر میں داخل ہو جائے اس کے بعد وہ سمندر کی لہروں میں گھر جائے اسی تمثیل کے مطابق جس کسی میں حال کا کچھ اثر باقی رہتا ہے اس پر سکر کا اثر باقی رہتا ہے اور جس کی ہر چیز اپنے مقام پر لوٹ آئے تو اس کی اس وقت حالت سہو کی ہوتی ہے پس سکر ہر ایک کے لیے نہیں صرف ارباب قلوب کے لیے ہے اور سہو ان کو نصیب ہوتا ہے جن پر غیبی حقائق کا انکشاف ہو جاتا ہے محو و اسبات محو نفس کے اوساف کو دور کر دینا محو ہے جب اہل محبت کے لیے محبت کے جام گردش میں لائے جائیں تو یہ اسبات ہے محف و اسبات کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے کہ رسوم اعمال کو فنا کے نقطہ نظر سے نفس کی طرف سے محف کر دیا جائے اور اسبات کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو کیفیات بندے میں پیدا کی ہیں ان کو برقرار رکھا جائے جب یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ حق کا اپنے نفس کے بجائے خداوند وند سے تعلق قائم ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوساف سابقہ کو محف کر کے اثر نوس کی ذات کو استقرار عطا فرماتا ہے شیخ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے اوصاف کو مٹاتا ہے یعنی محف اور ان کے اوثاف کو برقرار رکھتا ہے یعنی اسبات علم القین این القین حق القین علم الیقین یقین علم الیاقین اس علم کو کہتے ہیں جو غور و فکر کے طریقے اور استدلال سے حاصل کیا جائے اور عین الیقین وہ علم ہے جو بطریق کشف اور بفیض خداوندی سے بندے کو حاصل ہو اور حق الیقین وہ علم ہے جو کھنکھناتی مٹی کی لوس سے آزاد ہونے کے بعد یعنی جسم کے لوس سے آزادی کے بعد اور سال کے قاصد کی آمد پر بندہ حق کو حاصل ہو oh. شیخ فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم الیقین یقین میں استراب کا دخل نہیں ہے یعنی کسی قسم کی بے چینی اس میں نہیں ہوتی اور عین الیقین ایسا علم ہے جس میں اللہ نے اپنے اسرار محفوظ رکھے اور اگر علم الیقین یقین کی صفت سے خالی ہو جائے تو وہ پھر علم مشتبہ بن جاتا ہے اور جب یقین اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ علم مشتبہ بے شک و شبہ علم بن جاتا ہے حق ال یقین وہ ہے جس کی طرف علم یقین اور این الیقین اشارہ کرتے ہیں اس سلسلے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حق الیقین وہ ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے سے تحقیق کی صورت میں حاصل ہو اور وہ غیبی خبروں کا اسی طرح مشاہدہ کرے جس طرح وہ اپنی آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ غیب کی خبر دے اور جو کچھ خبر دے وہ صدق پر مبنی ہے جس طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر خبر دی تھی کہ جب کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم اپنے تم نے اپنے ایال کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے تو انہوں نے جواب میں ارشاد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ علم الیقین تفرقہ کی حالت کا نام ہے اور عین الیقین حال جمع ہے اور حق الیقین جمع الجمع بضبان توحید ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یقین کے متعدد درجات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ الاسم رسم علم این و حق ان میں سے اسم اور رسم تو عوام کے لیے ہیں اور علم الیقین اولیاء اللہ کے لیے ہے اور این الیقین خاص اولیاء کرام کے لیے ہے یعنی ان اولیاء کرام کے لیے جو خواص میں شامل ہیں اور حق الیقین انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص ہے اور حق الیقین کی حقیقت ہمارے نبی اکرم سروردعالعالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انبیاء علیہ السلام میں صرف آپ ہی کو حق الیقین کی حقیقت کا علم ہے وقت وقت سے مراد کیفیت ہے جو بندے پر غالب ہے اور انسان پر سب سے زیادہ وقت ہی غالب ہوتا ہے جو اس کے حکم سے تلوار کی طرح رواں ہو کر اس کو کاٹتا ہے وقت سے یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ وقت وہ چیز ہے جو انسان بغیر اس کے ارادے کے یکبارگی تاری ہو جائے اور پھر انسان اس کا تابع ہو جاتا ہے اور وقت اس کی ہر چیز پر متصرف ہو جاتا ہے چنانچہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو وقت کا محکوم ہے یعنی اس سے مغلوب ہو کر حق کا تابع بن گیا ہے غیبت و شہود شہود کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالی کے حضور میں مراقبہ کے ساتھ کسی وقت مراقبہ کے وصف کے وصف کے ساتھ اور کبھی وصف مشاہدہ کے ساتھ رہے بس جب تک بندہ مومن شہود کے ساتھ موصوف ہوتا ہے یعنی شہود اس پر غالب رہتا ہے وہ حاضر رہتا ہے اور جب یہ حالت مراقبہ مشاہدہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دائرہ حضوری سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے یہی غیبت ہے اور کبھی غیبت سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ انسان دنیاوی اشیاء سے غائب ہو کر حق میں مشغول ہو جائے اگر اس مفہوم کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ مقام فنا کے مترادف ہوگا ذوق و شرب ارباب تصوف ذوق سے مراد ایمان لیتے ہیں اور شرب سے مراد علم ہے اور زی سے مخصوص روحانی مراد ہے ذوق کا تعلق ارباب الحوارہ یعنی ارباب ہدایت سے ہے اور شرب کا واسطہ ارباب طوال و لواہے سے ہے اور زی ارباب حال سے متعلق ہے یہ تمام روحانی احوال برقرار رہتے ہیں اور جو برقرار نہ رہے وہ حال نہیں ہے بلکہ اس کو لواہے اور طوالے کہتے ہیں بعض ارباب تصوف و مشائق کا یہ خیال ہے کہ یہ روحانی حال بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اگر ان کی کیفیت و نوعیت یکساں رہے تو وہ حال نہیں بلکہ مقام ہوگا محاضرہ مقاشفہ اور مشاہدہ محاضرہ ارباب تلوین کے لیے مخصوص ہے اور مشاہدہ ارباب تمکین اور مقاشفہ ان دونوں فریقوں میں مشترک ہے یہ تمام الفاظ اصطلاحی قریب المانی ہیں ان کے معانی میں زیادہ اختلاف نہیں ہے مشاہدہ اور محاضرہ اہل علم کے لیے ہے اور یہ مکاشفہ این الیقین والوں کے لیے ہے اور مشاہدہ اہل حق کے لیے یعنی ارباب حق القین کے لیے مخصوص ہے توارق و بوادی طوارق و بوادی کے علاوہ بادا واقع قادِ طوالِ لوام و لواء یہ سب قریب المانی الفاظ ہیں اور ان تمام الفاظ کے معنی واحد ہیں لہذا ہر ایک اصطلاح کی تشریح سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان تمام اسماں یا مصطلحات کے معنی مبادی حال اور اس کے مقدمات ہیں یعنی یہ حال کا پیش خیمہ ہیں حال جب صحیح ہوتا ہے تو وہ ان تمام الفاظ کے مفہوم کو احاطہ کر لیتا ہے اور ان کے معانی کا بھی تلوین و تمکین تلوین ارباب قلوب کے لئے ہے کیونکہ وہ دلوں کے پردوں کے تحت ہوتے ہیں قلوب صفات کی طرف بھاتے ہیں اور صفات میں متعدد جہاد پائی جاتی ہیں بس ارباب قلوب کے لیے صفات کے تعدد کے لحاظ سے تلوینات ہوتی ہیں کیونکہ قلوب اور ارباب قلوب عالم صفات کے دائرے سے باہر نہیں ہیں اس لیے یہ صفات تلوینات بن کر ان پر نمودار ہوتی ہیں تمکین ارباب تمکین ارباب تلوین کی طرح نہیں بلکہ وہ روحانی احوال کے پردوں سے نکل چکے ہیں اور انہوں نے حجابات قلوب کو چاک کر ڈالا اور ان کی ارواہ میں انوار ذات کی تجلیات سما چکی ہیں اس لیے تلوین کی کیفیت ان سے زائل ہو چکی ہے اس لیے ذات باری تعالی حوادث اور تغیرات کے حلول سے پاک اور منظع ہے بنا بری وہ لوگ جو مواتن قرب میں تجلی ذات سے گزر کر پہنچ گئے ہیں ان سے تلوین کو اٹھا لیا جاتا ہے لیکن تلوین اب بھی ان کے نفوس میں ہوتی ہے کیونکہ قلوب تو طہارت و قدس کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. اور نفوس میں تلوین کی موجودگی صاحب تمکین کو حالت تمکین سے خارج نہیں کرتی اس لیے کہ نفس انسان میں تلوین کا جاری رہنا رسم انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے عالم تمکین میں قدم کا مطلب یہ ہے کہ صاحب تمکین پر حقیقت کا کشف ہو جائے اس ثبوت القدم کے یہ معنی مراد نہیں لینا چاہیے کہ اب بندہ صاحب تمکین میں تغیر برپا نہیں ہوگا ایسا خیال کرنا غلط ہے کہ وہ بہرحال بشر ہے بلکہ ثبوت القدم کا مقصد یہ ہے کہ صاحب تمکین پر جو حقیقت منکشف ہوتی ہے وہ پھر کبھی ابد تک اس میں پوشیدہ نہیں ہوتی اور نہ اس میں نقص او کمی ہوتی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اس کے برعکس اہل تلوین کے یہاں جب صفات نفس کا ظہور ہوتا ہے تو اس شے میں کمی واقع ہوتی ہے اور بعض احوال میں حقیقت بھی اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے ہر چند کہ وہ مرکز ایمان پر قائم رہتا ہے اس کو مستعمر ایمان پر ثبات حاصل ہوتا ہے اور اب اس کی تلوین زوائد احوال بن جاتی ہے نفس نفس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نفس منتحی کے لیے اور وقت مبتدی کے لیے اور حال متوسط کے لیے ہے گویا ارباب تصوف یہ کہتے ہیں کہ اور اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مبتدی کو روحانی واردات میسر آتی ہے لیکن وہ مستقل نہیں رہتی اور متوسط ایک ایسا صاحب ہے جس پر حال غالب رہتا ہے اور منطی صاحب نفس جو حال پر متمکن ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ اس کا حال کبھی غائب ہو جائے اور کبھی موجود ہو بلکہ یہ وجدانی کیفیت اور احوال اس کے انفاظ میں شامل ہو کر مقیم بن جاتے ہیں اور اس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی یا بار بار نہیں آتا جاتا بہرحال یہ سب ارباب تصرف کے روحانی احوال ہیں جن پر تاری اور وارد ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان میں ذوق و خوف ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے فائدہ پہنچائے آمین